اور بھی دیکھتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے صلاحیتوں کے اعتبار سے کیا چیزیں خبانہ پھیلا سکتی ہیں اللہ کے یعنی کیا ہونا چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلب شاکر ولسان ذاکر وزوجت صالحة تغنی تغنی تغنی کیا ہے قلب شاکر شکر کرنے والا دیوی ولسان ذاکر ذکر کرنے والی زبان کس کا ذکر اللہ وزوجت صالحہ اور نیک بیوی تو عی نکلا امر دنیا کا دین جو تیری دنیا اور تیرے دین کے معاملات میں تیری مدد کرے یہ ان تمام خزانوں سے بہتر ہے جس کو لوگ لگا جمع کرنے میں لگے ہوئے کسی چیزیں بتائیں ہمارے کیا ہے دل کیسا ہونا چاہیے شرکت کرنے والا الحمد للہ اللہ نے بین دیا کچھ نہیں دیا تو کوئی بات نہیں اللہ نے اسلام دیا اس سے زیادہ کیا ہے جنت کا شفک دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا ذریعہ اسلام دے دیا اور پھر اچھا جسم دیا صحت دی پھر گھر دیا نجان کیا کیا آدمی شکر کرے اللہ ایسا دل جس میں اللہ کے لیے کیا ہو شکر ہو نمبر دو زبان کیسی ہونا چاہیے کرنے والی ادھر ادھر کی باتیں خرافات یہ کرکٹ اور فٹ بال اور سو پانچ سو ہزار اور یہی اسی میں کیا کیا ڈال رہے ہیں لوگ اس کے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں لوگ آپ دیکھیے बकरी है टोकरी के अंदर पांच सौ हजार के नोट है बकरी के सामने रखा हुआ है खारी बकरी उसको बल्कि बकरी भी निकारी हो या क्या इनकी कोई कीमत नहीं कितना मेहनत किया होगा वा वो अल्लाह का बंदा जो भी उसे निकाला बरामदे में गया बाहर टोकरी ढूंढा लाया उसमें वो नोट डाला थोड़ा अच्छे से सजा के रखा बकरी कहीं से पकड़ के लाया उसी की थी लाया बकरी को पकड़ के रखा किसी को बोला पकड़ उसको यहां पर और फोटो निकाला कितनी मेहनत क्या क्या मेहनत एक आदमी लोग फेसबुक पे सारे कमाल भेजते है ना इंसानियत के एक आदमी सर्फ डोगी लेके पांच सौ हजार के नोट लेके घूम रहा है कोई लेगा 500 के हिसाब से <laughs> कोई आदमी कोई नाबीना को दे रहा है वो बोल भाई 500 सौ का नोट ले लो कहीं खाना खा लो होटल में अच्छी सी बोला तुम्ही खाओ तुमको बारो मुझ को मुझको नहीं चाहिए <laughs> लोगों के पास वक्त कितना है बातें लोग कितनी करते کتنا آدمی فون پہ کتنا ادھر ادھر گپ شپ چوک میں نائی کی دکان میں کہاں کہاں کیا کرتے ہیں زبان کیسی ہونا چاہیے دن بھر میں آدمی سوچے میں نے کتنے جملے کہے ایوریج کتنے کہے اور ان میں کتنے جملے وہ تھے جو مجھ کو اللہ سے قریب کرنے والے تھے کتنے جملے تھے جو مجھ کو اللہ سے دور کرنے والے کتنوں میں میں نے اللہ کی بڑائی اللہ کی تعریف اللہ کے دین کی بات اور کتنا فیصد میرے جملے تھے جس میں دنیا مان دولت گناہ کی باتیں فضولیات اور اور کیا, کیا کیا کیا کیا باتیں اس میں تھی میرا کتنا فیصد جو ہے کلام میرا اچھا ہے کتنا فیصد کلام برا ہے کتنی باتیں آدمی دن بھر میں کرتا ہے چاہے تو چپ بھی رہے کام کی طرح بھی تو نہیں نا زبان زبان میں اور کان میں فرق ہے آدمی کہ کیا کروں کام کیسے بند کروں میوزک آ رہی ہے آ رہی ہے با آ رہی پٹاخوں کی پلا آواز آ رہی ہے کیا کریں کان کھلے ہیں تو کچھ کر نہیں سکتے تو زبان بھی اسی آٹومیٹک چلتی ہے زبان آٹومیٹک نہیں اس کو اس کی آ رہے چاہے تو چپ رہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے چاہے تو بولے تو بھلی بات کہے ورنہ ورنہ خاموش ہے لیکن آدمی کتنی فضولیات کیسی کیسی باتیں کرتا ہے جس میں آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اپنے کلام کو مانیٹر کرے جیسے پیسے کو مانیٹر کرتا ہے کتنا گیا کتنا آیا اور حساب بھی رکھتا کتنا فضور خرچی میں گیا اور یوں تم پورا پیسے کا حساب رکھتا ہے لیکن کلام کلام کا کوٹا ہے اس کا کچھ علام بلم کہیں بھی خرچہ کرتا ہے تو کلام کو بھی خرچ غلط طور پر نہیں کرنا چاہیے تو یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو دین اور دنیا میں اس کی مدد کرے یہ کی کیا ہے دنیا کے سارے خزانوں میں بہترین خزانہ ہے